سلطانی نظم علامہ محمد اقبال آواز و پیشکش راحیل فاروق کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی خود ہی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا آیار اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی یہ جبرو قہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبرو قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فخر کی نگہ بانی مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی ہوا حریف مہو آفتاب جس سے رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی